یہ سوال کیا آپ نے کہ بلڈنگ کے اخراجات کے لیے ماہانہ کچھ رقم تمام مکینوں سے جمع کی جاتی اگر یہ رقم یہ رہ گیا کسی صاحب نے لکھا یہ رہ گیا سوال. ہاں یہ ایک چیز جو ہمارے علم میں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک سلسلہ نیا یہ نکل پڑا جہاں نئی بلڈنگیں بنتی ہیں. جیسے فلیٹ ہے انیس لاکھ کا تو ان سے بیس لاکھ لے لیے جاتے ایک لاکھ اضافہ مثلا ایک بلڈنگ میں اگر بیس مکان ہیں تو انہوں نے بیس لاکھ روپیہ اضافی لے لیا. لینے کے بعد میں اس کو بینک میں سوت پر رکھ دیا اور پھر بلڈنگ والوں سے یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کو اخراجات دینے کی ضرورت نہیں وہ سب کے سب سوت سے پورے ہو جائیں گے یعنی کوئی جو عام بجلی کا بل ہے وہ واٹر کا بل ہے یا جو لائٹ اضافی ہے گھر کے علاوہ وہ چوکیدار کی گو یا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو سود میں سے ایسا اگر کوئی سلسلہ ہے تو یہ جائز نہیں ہو سکتا یہی آپ نے پوچھا